جراثیم کش حجامہ سے گوشت کے مضر اثرات اور ڈینگی کے جراثیم تک ٹوٹ جاتے ہیں بعض ڈاکٹر ہجامہ پر طرز کرتے ہیں کہ کھال میں کٹ لگانے سے اندر جسم کا علاج کیسے ہوگا کوئی ان سے پوچھے کہ ڈینگی مچھر بھی تو کھال پر ہلکا سا کٹ لگاتا ہے پھر پورا جسم اندر تک کیوں بیمار ہو جاتا ہے حضرت آقہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان الحجامہ ہے اے اہل اسلام فائدہ اٹھا لیں فائدہ اٹھا لیں حجامہ کی بہترین تاریخیں اللہ تعالیٰ ہی شفا عطا فرمانے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسباب کے درجے میں جن چیزوں میں شفا رکھی ہے ان میں سب سے بہتر اور سب سے موثر حجامہ ہے اور حجامہ کے لیے بہترین وقت چاند کی سترہ انیس اور اکیس تاریخ ہے اور ان میں سب سے بہترین وہ سترہ تاریخ ہے جو منگل کے دن آ جائے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تحقیق فرمائی ہے